عاشقوں کے امام انگلیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں نور کے چشمے لہرائیں دریا, دریا بہیں, بہیں, بہیں, بہیں نور, نور کے چشمے لہرائیں دریا, دریا بہیں, بہیں انگلیوں, بہیں انگلیوں انگلی کی کرامت پہ لاکھوں سنا پھر مبارک ناخنوں کا تذکرہ کس انداز میں کیا عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سنا ان دونوں اشار کو سمجھنا ہے اور ایمان تازہ کرنا ہے اچھا اب یہاں آ... پہلے شعر میں کوئی اتنا مشکل لفظ نہیں ہے اشارہ یہ ہے کہ وہ کون سے نور کے چشمے ہیں وہ کون سے دریا بہے ایک سے زائد بار میرے آقا کی انگلیوں سے سبحان اللہ پانی کا ظہور ہوا اور ہدیبیہ کا واقعہ کون نہیں جانتا کہ پندرہ سو صحابہ تھے اور میرے آقا علیہ اسرات اسلام کی انگلیوں سے وہ فوارے جاری ہوئے پندرہ سو صحابہ نے پانی بھی پیا وضو بھی کیا اپنے برتن بھی بھر لیے بلکہ حضرت جابر کہتے ہیں ایسا جوش تھا ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو پانی پورا ہو جاتا اللہ اکبر اس کو حضرت نے کئی مواقع پر بڑے پیارے پیارے انداز میں بیان کیا ایک جگہ لکھتے ہیں نا انگلیاں ہیں فائز پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب آب رحمت آب کی ہیں جاری واہ وا با تو انہی چشموں با با با کی, با با با با کی بات ہو رہی ہے کہ نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام مگر دوسرے شعر میں حالات نے جو ناخنوں کا تذکرہ کیا ہے کہ عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام عید کہتے خوشی کو مشکل کشائی حاجت پوری کرنا ہلال کہتے ہیں پہلے دوسری رات کا جو چاند ہوتا ہے نا اپ نے دیکھا ہوگا وہ ہلال ہوتا ہے اچھا اب اعلی حضرت کا تخیل دیکھیں کہ جو ہلال ہے وہ ناخن کی مشابہ بھی ہوتا ہے بالکل پتلا سا ہوتا ہے تو اعلی حضرت کہتے ہیں کہ یہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ناخن ہیں نا صحابہ اتنا اس سے محبت کرتے کہ وصیت کرتے اپنے پاس سنبھال کر رکھتے اور وصیت کرتے کہ قبر میں ہمارے ساتھ بھیج دیجئے گا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ تبرک ہے کہ ہمارے ساتھ جائے گا تو اس کی برکت سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے. جائے گا تو گویا میرے آقا کے جو ناخن ہیں نا وہ ناخن نہیں بلکہ حلال ہیں اچھا حلال تو عید کا پتہ دیتے ہیں تو یہ عید مشکل کشائی ہے قبر میں ساتھ جاتے ہیں تو جنت کی بشارت دلا دیتے ہیں مشکل حلو جاتی ہے اور جنت میں جانے کی عید مل جاتی ہے اللہ اکبر یہ ناخن ہیں کہ عید مشکل کشائی کی بشارت دینے والے حلال ہیں کیا بات ہے آلہ حضرت کی آلہ حضرت پر بھی لاکھوں سلام آلہ حضرت لکھتے ہیں نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں انگلیوں بحے کی کرامت پہ لاکھوں سلام عید مشکل, مشکل کشائی کے چمکے ہلا ناخنوں نام نام کی بشارت نام نام نام نام نام نام پہ, پہ لاکھوں سلام نورے کے چشمے لہرائیں دریا نورے کے چشمے لہرائیں دریا انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام پانی بلا سلام سمے بل میں ہدایت بلا تو سلام سبحان اللہ سبحان اللہ اب چلتے ہیں اگلے شیر کی طرف کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غزہ اس شکم کی کناعت پہ لاغوں صلی جو کہ عظم شفاعت پہ کھچ کر بنہی اس کمر کی حمایت پہ لاغوں صلی سبحان اللہ اعلیٰ حضرت ان دونوں اشار میں کیا شاندار دونوں مختلف باتیں ہیں کل جہاں ملک اب دونوں جہانوں کی ملک سارے عالم کی جو ملک ہے یعنی جو بادشاہی ہے وہ پیارے آقا کے پاس ہے مگر اس کے باوجود غزہ کیا ہے وہ جو کی روٹی ہے شکم کہتے ہیں پیٹ کو کیسی کنات والا وہ شکم تھا کہ سارا عالم ملک ہے پھر بھی جو کی روٹی غزہ ہے حالانکہ احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ آقا فرماتے تو فرماتے میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے بن کر چلیں بادشاہ میرے آقا کے غلام رہے مگر جو کی روٹی میرے آقا کی غذا ہوا کرتی ہمارے فریج بھرے ہوتے ہیں ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے پھر بھی شکوے اور شکایتیں ہوتی ہیں کبھی کمی آ جائے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوے کرنے لگ جاتے ہیں سیکھیے نبی پاک کی سادگی سے میرے شیخ طریقہ امیر علیہ سنت ایک جگہ لکھتے ہیں نا فرماتے کبھی جو کی موٹی روٹی, روٹی, روٹی تو, تو کبھی کھجور پانی, پانی, پانی, پانی, پانی تیرا ایسا, ایسا سادہ کھانا مدنی والے ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ کبھی تیری آجی پہ سلام آج زیادہ مدنی, مدنی مدینے والے ہم پڑھتے تو ہیں لیکن اس پر عمل کیوں نہیں کرتے جب مشکل آ جائے تو نبی پاک ادا کو یاد کیوں نہیں کرتے آلہ حضرت ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دیکھو ملک میں سارا عالم ہے مگر غذا جو کی روٹی ہے آگے سنیے اعلی حضرت لکھتے ہیں کہ نبی باغ کی باق باق شفاعت باق کا انداز کیا ہوگا جو کہ ازم شفاعت پہ کھنچ کر بندھی اس کمر کی حمایت لاکھوں سلام اب اس میں ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیں کھچ کر یعنی مضبوطی سے باندھنا کمر سے مراد پشت ہے حمایت سے مراد ہمدردی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپ نے دیکھا ہو گا جب کسی کو کوئی مضبوط کام پکا کرنا ہونا وہ کمر پر پٹی باندھ لیتا ہے تیار ہو جاتا ہے بالکل عظم اور پکے ارادے کے ساتھ فرماتے نبی پاک نے بھی پکا ارادہ کر لیا ہے کہ اپنے غلاموں کی ضرور شفاعت فرمائیں گے شفاعت کے لیے کمر کسلی ہے انشاءاللہ اپنے غلاموں کو پکڑ پکڑ کر اللہ نے چاہا تو جنت میں لے کر جائیں گے یہی انداز کیا ہوگا مولانا حسن عزا خان صاحب نے برادرِ اعلیٰ حضرت نے ہم اس بتایا نہ کہ کیا لکھتے ہیں وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ حجومِ فکر و تردد میں گر گیا ہوگا عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا آقا اس طرح امتیوں کو تلاش کریں گے جیسے ماں کا بچہ بچھڑ جائے وہ جس طرح تلاش کرتی ہے کر۔ اعلی حضرت کے بھائی لکھتے ہیں نا کہ ہزار جان پیدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا دوڑ دوڑ کر اپنے غلاموں کو پکڑ رہے ہوں گے ایسے آقا ہیں جنہوں نے حمایت کے لیے شفاعت کے لیے کمر کس لی ہے اس شفات اس حمایت پر بھی لاکھوں سلام سبحان اللہ سنیے اور ایمان تازہ کیجئے میرے رضا لکھتے ہیں کہ کل جہاں بالکل اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی کنات پہ لاکھوں سلام جو کہ عظم شفاعت میں کھچ کر مندھی اس کمر کی حمایت پلاہوں پلا سلام کل جاہاں ملک جاہ اور جو کی روٹی قیزہ کل جاہاں ملک اور جو کی روٹی قیزہ اس شکم کی کناعت پلاہ سلام اس شیکم کی خلاعت ات پہ نام ہو سلا جو کہ از ہمیشہ کا چیک پلا گوسلا شمرے بس پے گیتا یت کلا بٹی مٹی اسلامی بھائیوں اور مدری چل کے ناظرین نبی پاک علیہ اس رات کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے نشاور کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے ہمارے ساتھ کچھ اور نئے ناطخواں بھی شامل ہوئے ہیں اس سلسلے کو مزید لے کر آگے بڑھیں گے ایک اور نئی طرز کے ساتھ آئیے مل کر پڑھتے ہیں مصطفی جانے رحمت سلام سلام شمع میں ہدایت میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین سلسلہ آگے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے سبحان اللہ اب خاک گزر کا تذکرہ ہے سبحان اللہ قرآن پاک کی اس آیت کی طرف بھی اشارہ ہے خائی قرآن خاک گزر کیفے پا کے کی لاکھوں سلام خاک گزر کہتے ہیں راستے کو اور کفے پا یعنی پاؤں کا تلوہ اور حرمت سے مراد عزت ہے سبحان اللہ نبی پاک علیہ سلاطو السلام کی گزر کی قسم تو قرآن نے گویا ارشاد فرمائی ہے لا البلد البلد اے نبی پیارے آقا کے اس شہر کی قسم کھائی گئی جہاں میرے آکا جلوہ فرما ہے سبحان اللہ اسی کے گزر کی جو قسم ہے وہ قرآن نے کھائی ہے اس طرف اشارہ ہے یہی تو کمال ہے اعلی حضرت کا کہ وہ اپنے اشعار میں کبھی قرآن پاک کی آیت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کبھی احادیث کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اچھا پھر گلیوں میں نبی پاک کے قدم لگنے سے گلیاں اتنی عظمت والی ہو گئیں ان تلووں کی عزت و عظمت پر کیوں نہ لاکھوں سلاموں کا نظرانہ محبت پیش کیا جائے سبحان اللہ اب دوسرے شعر میں جس سوہانی گھڑی چمکا طائبہ کا چاند سبحان اللہ آلہ حضرت امام علیہ السلام ارز کر رہے ہیں کہ جس خوبصورت اور پیارے رحمت و نور سے بھرپور وقت پیارے آکار اسراط اسلام تشریف لائے گویا مدینے کا چاند چمکا اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ کے لال کی ولادت باس ہوئی ان دلوں کو ایمان کی زندگی عطا کر دینے والے لبحات پر بھی لاکھوں سلام عقیدت پیش کرنے کو جی چاہتا ہے یعنی پیارے آقا کی ولادت کے خاص وقت پر بھی لاخو سلام اور واقعی وہ تو رسول کی عید کا وقت ہوتا ہے پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا خوشیاں د دو آ, آ, آ, آ, آ گیا غم, غم دور غم ہو گئے, دو گئے رحمت لٹاوڑ نبیا دی سردار آ, آ گئے آ آ سارے, سارے گناہ اج عید ہو گئی رب دے, رب دے پیارے امت دے, دے, دے غم خار آ گئے تو پیارے کی آمد آ آ تو گاروں کی عید ہے تو پھر کیوں نہ اس گھڑی پر سلام بھیجا جائے ذرا دونوں اشعار سنتے ہیں اور ایمان تازہ کرتے ہیں خائی, خائی قرآن, قرآن نے نے خوا خوا گزر, خوا گزر کی قسم اس کفے پاک پا کی حرمت پہ سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز کی قسم کھائی پورے پاک مت پہ لاکھوں سلام جسوہانی گھڑی چمکاتے با کاچان جسوہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند جس دف ر سلام مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمحے بز میں پہ لاکھوں سلام